بطور حوالہ مشہور محدث امام نووی وفات چھ سو چھہتر ہجری کا ایک قول یہاں نقل کیا جاتا ہے انہوں نے اسی معاملے میں منحج سلف کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے وہ امل قروج علم و و قطالحم فام بے اجماع المسلمین و ان فسخت ظالمین شرحی اللہ صحیح مسلم کتاب المارا والی پیج ٹو ٹوینٹی یعنی مسلم حکمرانوں کے خلاف فروج کرنا ان سے قتال کرنا مسلمانوں کے اجماع کے تحت حرام ہے خواہ وہ کسی کے نزدیک ظالم اور ہوں. اس زمانے میں یہ مسلم حکمراں کون تھے یہ وہی تھے جو خاندانی حکومت یعنی ڈائنیسٹی کے اصول کے تحت حکمراں بنے تھے موجودہ زمانے کی عرب ریاستیں اسی خاندانی نظام کا امتداد یعنی کنٹینیوشن ہے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 اسی طرح جاری ہے امام امام مالک بن انس وفات ایک ہجری اپنے استاد وحب ابن کیسان کے حوالے سے کہتے ہیں لا انہول آخر الا ما اللامہ اسلحہ مسلد الموتا للجوہری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 اسی طریقے کے مطابق بعد کے زمانے میں بھی امت کی اصلاح ممکن ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام والسلطان سلطان اخوان تو امان کنز العمال حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو تیرہ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 اس کے زیر سائے تمام دینی کام سموت طور پر انجام پائیں قرآن میں عدل یا خس کے معاملے کو متعدی کے سیخے میں بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ لازم کے سیکے میں بیان کیا گیا ہے یعنی عدل کی پیروی کرو خس پر قائم رہو بحوالا صورت المائدہ